بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی رب ربصر علی ربی ربی لی صدری وسر علی عمری طلقم لسانی انتیس جنوری دو ہزار سترہ قرآن کے بارے میں ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ لا ترقی عجائب ہو یعنی قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہو گئے لا ترقی عجائب ہو قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے میں بودھ ہی سوچتا تھا کہ آخر اس کی کیوں آشا ہے کہ عجائب ختم نہیں ہوں گے کیا مطلب ہے اس کا تو میری سمجھ میں آیا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک, ایک کتاب بنا دیا جس پر انسان سوچ سوچ کر کے اس میں نئے نئے باتیں دریافت کرتا رہے اس طرح سے انسان کا جو انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہے وہ جاری رہے اس میں بظاہر تو ریفر کیا گیا قرآن کا حقت میں ریفرنس ہے انسان کا یعنی قرآن سے انسان بار بار اور ہمیشہ نئی آواز دریافت کرتا رہے گا یہ چیز کے بارے بھی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ انسان کی لیونگ فیتھ باقی رہے لیونگ فیتھ اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جاری رہے اس کی کریٹوٹی میں کبھی کوئی لمٹ نہ آئے حد حد نہ آئے اس لیے یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے قرآن و حدیث میں اگر قرآن حدیث ایسا ہوتا کہ پہلے دن جو اس میں آیا تھا بس وہی سب کچھ ہوتا اور پھر نئی بات اس میں انسان دریافت کر سکتا تو انسان کی کریٹیوٹی بڑھتی انسان کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ جو ہے رک جاتا تو اس کو سوچتے ہوئے مجھے قرآن کے ایک آیت یاد آئی قرآن میں ایک آیت کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے رسول ساز کے بارے میں کہ وہ لوگوں کو قرآن دیتے ہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت بول امول کتاب حکمت تو حکمت ہے کہ رسول اللہ انسان کو حکمت دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا تو اس کے کئی معنی لیے لوگوں نے لیکن وہ بات ختم نہیں ہو انسان کے لیے موقع پھر سوچے پھر سوچے پھر سوچے میری سمجھ میں آیا کہ حکمت سے براد ہے ویزڈم یعنی پیغبر ایک طرف انسان کو اللہ کی کتاب ورڈ آف گاڈ دیتا ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں اسی کے ساتھ وہ انسان کو حکمت دیتا ہے یعنی ویزڈم تو یہ وزڈم جو ہے جو رسول نے دی ہے حدیثوں میں موجود ہے لیکن ابھی تک وہ مور آر ان ڈسکورڈ پڑی ہوئی صحیح معنوں میں حدیثوں سے لوگوں نے سب سے زیادہ چیز نکالی وہ فقہ فقہی احکام یعنی حدیث جو ہے فقہی احکام کو موضوع بنے گئی یا فضائل آکام یا فضائ یہ نکالتے رہے ہیں۔ لیکن جو چیز حکمت ہے یعنی ویزدم وہ ابھی تک یعنی تقریبا تقریبا ان نون بنی ہوئی ہے اس کی ایک مثال میری سمجھ میں آئی بہت سے مثالیں ہیں اس میں سے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں مسل رسول اللہ نے فرمایا آخری زمانے میں کہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں اختلافات ہو گئے آپس کا ٹکرا ہوگا یہ پٹیشنر کے طور پر آپ نے بتایا تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کیا کریں تو آپ نے کہا کہ اپنے بکری اور اپنے اونٹ کو لے کر جگہ چلے جاؤ کہ تو ہمارے پاس جو اونٹ ہے جو بکری ہے اس کو لے کر جنگل میں چلے جاؤ پہاڑ میں چلے جاؤ دیکھیے یہ بہت بڑی وزدم کی بات ہے یہ بہت بڑی وزم کی بات ہے لیکن اس کا جو اسلوب ہے وہ دیکھیے کیوں لوگوں نے اس کو ویزم نہیں اس دس میں پائے کیونکہ وہ اکیڈمک لینگویج میں نہیں ہے مذہبی زبان میں مذہبی زبان میں جو چیز ہو تو لوگ سمجھ لیتے ہیں مقدس سرمن مذہبی شرمن. جب اکیڈمک زبان میں ہو تو سب نے کہا یہ ویزم اس کو غور کرتے ہیں تو یہ بات چونکہ اکیڈمک لینگویج میں نہیں تھی تو لوگوں نے اس کو سمجھا لی کہ اس میں یہ ویزم ہے وزم کیا ہے رس اللہ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اخترافات پیدا ہوئی جسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت کیا کرنا ہے اس کے لیے اس میں ہدایت دی تو یہ سمبولک لینگویج میں ہے اس لیے کہ آپ دیکھیے آپ کتابوں میں پتہ کیجئے کوئی ایک صاحب بھی آپ کو نہیں ملے گا جو سچ سچمچ جس نے ایسا کیا ہو کہ وہ بکری لے کر کے چلا جائے جنگل میں پہاڑ پر ادرک یعنی تو یہ سمبالک لینگویج تھی یعنی اس کو اگر میں لفظ بدلوں تو یہ تھا کہ نان کنفرنٹینشنل پلاننگ نان کنفرنٹریشنل جن جو تم کو نظر آ رہا ہے جو, جو نظر آنے کو رختاب کر رہے ہیں یا کوئی ٹکراؤ کر رہے ہیں ان سے لڑو مت لڑے بغیر اپنے اپنے کام کی پلاننگ کرو نان کنفرنٹریشنل پلاننگ یہی سبر ہے سبر پہ کیا ہے سبر ہے نان کنفرنٹریشنل پلاننگ قرآن میں ہے کہ رسول کو شروع ہونے میں یاد ہوتی تھی ورفاظ گندگی کو چھوڑ دو اس کا مطلب کیا ہے کنفرٹریشن کو چھوڑ دو اس پر غور کرتے ہوئے میں سمجھ میں کہ رسول اللہ کی صنعت کا یہ سب سے بڑا وژڈم ہے جس کو لوگوں نے دریافت نہیں کی ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو تاریخ کا ایک بہت ہی کامیاب انسان بتایا مسلمانوں بھی نان مسلم بھی ایسا بہت سے لوگ ہیں اسی بھی سے ایک مثال وہ ہے جس نے ڈاکٹر بائکر ہارٹ کی جنہیں کتاب لکھی ہے دا ہنڈریڈ کی پوری ہسٹری کے ایک سو اچیورس سپر اچیورس کی لسٹ بڑھائی اس نے اس لسٹ میں نمبر ایک رکھا اس نے محمد عبداللہ کو رسول اللہ صلی رس اللہ صاسب کو لیکن ڈاکٹر بائک ہارٹ یہ بتا نہیں پائے کہ واٹ واج اے سیکرٹ آف افر اچیومنٹ تو میں نے بہت زیادہ سوچا بہت زیادہ سوچا کار بھی سمجھ میں کہ وہ وزم تھی نان کانسپورنٹیشنل پلاننگ آپ کی پوری سیزی سیرت جو ہے پوری زندگی مکہ نے چیک مدینے تک آپ کی کل پاغبر والی زندگی کل آپ کی تیئیس سال ہے ٹوینٹی تھری ایئرس اس تیئس سال کے دوران آپ نے ہمیشہ اسی اصول پر اپنا کام کیا نان کانفنٹینشل پلاننگ اسمانی کے کامیابی بھی بڑا راز ہیں ہے رسول تاریخ کا سب کامیاب انسان تھے کیسے تھے آپ اس وجدم کو فالو کیا اس لیے کہ دیکھیے اللہ نے بنایا ہے دنیا تو ہم ہی اکلے نہیں ہیں دنیا میں دوسرے لوگ ہیں اور ہر ایک آزاد ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو آزادی دے دی ٹوٹل فریڈم ٹوٹل فریڈم ظاہر ایک آدمی اپنے آزادی کو استعمال کرے گا تو اگر آپ چاہیں کہ آپ کو آپ کا ایک مشن ہے آپ چاہتے ہیں اس کو چلانا تو آپ لگے گا اپنا آدمی رکاوٹ ہے اپنا آدمی رکاوٹ ہے تو پہلا ذہن آپ کا یہ آئے گا کہ آپ اسے ٹکراؤ کریں اسے کل کریں خو, اسے ختم کریں ہرڈل جو, جو آپ کو ہرڈر دکھائی پڑے گی ہرڈل ہرڈل کو ختم کرنا یہ پوری ہسٹری میں ہی کیا لوگوں نے پوری ہسٹری میں ہر کو ختم کرنا یہ پاگمبر کا طریقہ نہیں تھا طریقہ تھا آپ نے ایک سپر میزم فالو کیا وہ سپر میوزم تھی نان کنفرنٹیشن پلاننگ آپ دیکھیے پوری تاریخ رسولہ صاحب کی زندگی پر پڑھیے ہر بار آپ یہ کیا شروع کیا آپ نے اپنا مکہ میں تو آپ خاموشی سے کیا اعلان نہیں کیا آپ نے اعلان بعد کو کیا وقت کعبہ بت تھے تو بت کو اوارڈ کر کے آپ نے پلاننگ کی ہجرت بھی یہی ہے کہ ٹکراؤ نہ کر کے چلے گئے مدینہ جتنے واقعات ہیں رسول اس وسلم کے وہ غزبات کے واقعات نہیں ہیں غزبات کے واقعات نہیں ہیں وہ وہ واقعات ہیں نان کنفرنٹیشن پلاننگ یہ آپ کام بھی کرا دیں بہت دور مسانوں کو جو بھی نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ وہ کے ٹکرا کے جیسے آپ دیکھیے مصر میں الفان مسمون بنی اور سار پھیل گئی پورے مسلم دنیا کی سب سے بڑی جماعت بتائی جاتی ہے لیکن بھی کچھ نہیں الفان مسلم کا مثبت کارنامہ کچھ بھی نہیں کیوں وہ ہارڈ سے ہارڈ سے ٹکراتے رہے پہلے شاہ فاروق ٹکرائے پھر جواب سے ٹکرائے ہرمر شاہ ہسط ٹکرائے اب جو ہے پرزنٹ نظیم جو ہے اسے ٹکرا کا جو میتھڈ تھا ان کا جو پلاننگ تھی وہ ہارڈ بیسڈ تھی کنفرنٹریشن کی تھی جو ریجیم ہے جو لوگ اب یعنی کنٹرول میں ہیں جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں ان کو ٹکرا ہٹاؤ ان کو ٹکرا ہٹاؤ یہ پاکستان نے مولانا مودی نہیں کیا ٹکراتے رہے ٹکراتے رہے ٹکراتے رہے یہ بالکل رسول اللہ کی صورت کی خلاف تھا اسی لیے کچھ سٹیولی کر سکے لوگ کچھ ملے نہ شاید خطب کچھ کو ملا نہ اللہ مودی کچھ ملا نہ خون مسلم کچھ ملا نہ کچھ ملا کیونکہ انہوں نے فالو نہیں کیا رسول اللہ کی وزڈم کو یہ ہے نان کانفرنٹیشنل پلاننگ تو اللہ تعالی نے دیکھا کہ امت مسلمہ کے لوگ اسی وضاحت کر رہے ہیں دوسروں کی دوسرے لوگ یہی کرتے ہیں ہائڈ تک ٹکرار ساری تاریخ میں لوگ یہی کرتے رہے ہڈی سے ٹکرانا تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ بہت خاص ہے وہ کمپلشن کریٹ کر کے مثال قائم کرنا کمپلشن کریٹ کر کے مثال قائم کرنا تو اللہ تعالیٰ نے پاغبت بھیجے قرآن اور تارہ ساری باتیں اپنی کتاب میں لکھ دی حدیث میں لکھ دی لیکن پھر بھی انسان نہیں جب پکڑ پاتا تو اللہ تعالی کا طریقہ ہے کمپرشن کریٹ کر کے مثالیں کائم کرنا تو پہلا بہت ہی نمایاں کمپرشن جو تھا بہت نمایاں کمپریشن وہ تھا کروشیس کا کروش جو ہوئی تھی تقریباً دو سو سال تک یورپ کا جو جو کہتے ہیں کرسچنڈم یورپ کی یورپ کی کرسچن ہے متفحد ہو کر انہوں نے حملہ کیا ان کا نشانہ ان کیا تھا یوروشلم پر قبضہ کرنا یوروشلم ان کے مقدس شار تھا حز بسی پیدا ہوئے تو یوروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے پورا یورپ ٹوٹ پڑا دو سو سال تک لڑتا رہا لیکن مورفین کا گر نے لکھا مور گر کہ ان لوگوں کو ہیومیٹنگ ڈپیٹ ہوئی دلت آبر شکست اٹل فیلئر اس کے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے پاس کچھ رہا نہیں مزید لڑنے کے لیے مزید لڑنے کے لیے مزید اپنا لڑائی جاری رکھنے کی کچھ ہی نہیں کچھ تھائی نہیں کیا کرتے دیٹ واز کمپلسن انڈر کمپلشن انہوں نے کیا کیا اپنا لائن اکثر بدلا انڈر کمپلشن یعنی وار سے پیس کی طرف آیا انڈر کپ کمپلسن تو تقریباً دو سو سال کے بعد دو سو سال کا جو ڈیولپمنٹ تھا کسی کے بعد اس میں ریڈسا ہوئی ریڈسا کے بعد دوبارہ دو سال اور لگے تو مارڈن سیلائشن میں جائی سائنس وجود گائی اس کے بعد وہ یورپ کرشچن یورپ جو دو سو سال کی لڑائی کے باوجود روشم پر قبضہ رکھا کا تھا وہ سائنسی انقلاب کے بعد انڈسٹریل انقلاب کے بعد پورے دنیا میں ان کا دبداب قائم ہوگا آج بھی دبدا قائم ہے یعنی ایک ایک شرم کے لیے اتنی بڑی لڑائی لڑی انہوں نے کی میرا کچھ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کمپلشن کریٹ کیا ان کی, ان کی ہار جو تھی وہ کمپلشن تھا وہ ڈائیورٹ کیا ان کی کوششوں کو تو پھر ان کے اندر رینسن آیا پھر سائنٹیفک ڈیولوشن آیا پھر انڈسٹریل رویوشن آیا یہاں تک کہ وہ ایک دنیا میں پوری دنیا میں چھا گئے وہ اپنی سائنس اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ تھا کہ کمپشن کریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال قائم کی کہ لڑائی کنفرنٹیشن سے کچھ نہیں ملے گا کنفرنٹیشن سے کچھ نہیں ملنے والا نان کنفرنٹیشن پلاننگ کرو یعنی غیر ڈیزائی غیر ڈزائی مشوبندی کرو لیکن مسلمان کبھی بھی اسے سبب نہ لے سکے دوسری مثال قائم کے جاتا ہے وہ بھی انڈر کا پرسنٹ کہ جاپان جو ہے ابھرا ایک لڑکا قوم کے حصے سے سیکنڈ ورلڈ وار میں لیکن یہاں بھی کیا ہوا ٹوٹل فیریئر جنگ جب ختم ہوئی تو دو ایٹم بم گرا دیے گئے جاپان پر دو ایٹم بم سیٹر ہوگی اس کی طاقت تو جاپان جو ہے اٹل فیلئر کا تجربہ ہوا دیٹ واز اگین اکمپلسو ایگزامپل ایک کمپلشن کریٹ کر کے اللہ تعالی نے جاپان کو جنگ سے پیش کی طرف لوٹایا شکل بر وار کے بعد جاپان میں سائنٹفک ایجوکیشن بڑھی ٹیکنالوجی بڑھی انڈسٹریل ایکٹیویٹیز بڑھی یہاں تک کہ تقریباً تیس سال کے اندر جاپان جو ہے اکانمک پاور بڑھ کے ابرا یعنی جو چاہتا تھا لڑائی سے اس سے تو کچھ نہیں لیکن مل لیکن پیسفل ایکٹیویٹیز سے بہت بڑا درجہ ان کو مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا تھا قرآن میں حدیث میں شیت رسول میں لیکن پھر بھی مسلمان کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی وہ قرآن کو کتاب مہذور بنائے ہوئے تھے کتاب مہذور ابائڈنٹ بک تو اللہ تعالیٰ نے ہسٹری میں بہت بڑے بڑے ایگزامپل سیٹ کی کمپرشن کریٹ کر کے کورسرس کے بعد شکست خدا قوم کی اتنی بڑی بھی سیکنڈ بار بار کے بعد شکست ہوتا جاپان کی بہت ہی کامیابی مسلمانوں کو یہ سبق ہے متمسمہ کو کہ تمہاری جو جو ڈیفیٹ ہو رہی ہے ہر مات پر صرف نقصان نقصان اٹھا رہا, رہا ملتا کچھ نہیں یہ بھی مذہب کی دو سو سال سے زیادہ مدت ہو چکی ہے مسلمان سو کارڈ جہاز میں ابترا ہے لڑائی پھڑائی میں لیکن میرا کچھ نہیں تو یہ مسلمانوں کو یعنی جو مسلمانوں کی جو ناکامی ہے وہ بھی ایک کمپرسن ہے مسلمانوں کی جو ناکامی ہر محاذ پر ہر محاذ پر ناکامی لیکن اس کمپرشن کریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو سبق دینا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ شکایتیں کریں آپ کمپلیٹ کلچر اختیار کر لیں اور سوسائڈ باب کریں یہ نہیں تھا وقت بدلو تھا یہ تھا کہ تم اپنی کوششوں کو کر کرف بدلو کنفرنٹینشنل پلاننگ کے بجائے نان کنفرنٹینشنل پلاننگ اختیار کرو یعنی ٹکراؤ کی پالیسی کو چھوڑو اور عدم ٹکراؤ کے پارسی اختار کرو اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں شیر رسول میں لکھ دی تھی پہلے سے موجود تھی لیکن مسلمان اس کو پکڑ نہیں سکے اور ٹکراو ٹکرا ٹکراؤ کیا راستے چلنے لگے اب اللہ تعالیٰ نے کمپلشر کریٹ کر کے پہلے کسی کی مثال پھر شکر برباد کے مثال پیدا کر کے مسلمانوں کے سبق دیا ہے کہ تمہاری ناکامی کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا تو اب تو وہ کیا کرنا ہے کانفرنٹیشنل پلاننگ کو بالکل ختم کرو اور نان کانفرنٹیشنل پلاننگ کو اختیار کرو وہ کیا ہے سب سے بڑا کام ہے جعوت. دعوت دعوت کا ہے دعوت نان کانفرڈریشنل پلاننگ کی تو ہے اب دیکھیے سارے دنیا میں ایک ایک ایک سوال لوگوں کے سوروں پر گھوم رہا ہے ساری دنیا ایک سوال سے مبتلا ہے کیونکہ سائے ترقیوں کے باوجود ان کو ان کے پیس پیسفل مائنڈ نہیں ملا یعنی ان کے دل کو اطمینان نہیں ملا پھر بھی ان کا جو شخصیت ہے ان کی جو اندر کی جو اندر کی جو مانگ ہے وہ پوری نہیں ہوئی پھر بھی ٹینشن ہے جہاں دیکھی ٹینشن ہے اسٹریس ہے تو دنیا بھر میں ایک سوال ہے کہ تو دنیا نے ترقیاں کی ٹیکنالوجی میں انڈسٹری میں سولاشن میں ہر اعتبار سے مادی اعتبار سے ترقیاں کی خوب خوب ترقیاں شاندار شہر بنائے تو مادی اعتبار سے ترقیوں کا کا کوتے بزار کھا کر دیا انہوں نے درختوں کا تاج محل کھا کر دیا انہوں نے لیکن اندر سے ان کی روح پھر بھی غیر مت بن رہی اندر سے تو شاید دنیا کے سامنے ایک سوال ہے کہ واڈیز آلٹرنیٹو مادی ترقیوں سے ہمیں نہیں ملا ہماری روح کو سکون تو واڈی دا آلٹرنیٹو یہ سوال سب کے اوپر سب کے دماغوں میں چھایا ہوا ہے ترقیوں میں ہم نے بہت زیادہ ترقیاں کی بہت اونچی اونچی بلڈنگیں کائم بنائی بڑے شہر بنائے بڑے انڈسٹری لگائی سائنس میں ترقی کی انہیں اتنی ترقیاں جو اس سے پہلے تاریخ ہمیں کبھی انسان کو حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کیا ہر طرف انریسٹ ہے انریسٹ ٹینشن اسٹریس تو سارے دنیا کے سامنے یہ سوال ہے کہ واٹ از دا آلٹرنیٹو یہ ہے مسلمانوں کو اللہ تعالی کی طرف سے میسج کہ چھوڑ لڑائی کو سوست شوکار جہاد کو تم دنیا کو آلٹرنیٹو تو سب سے بڑا آلٹرنیٹو کیا ہے قرآن کو پڑھاؤ یعنی مسلمانوں کے پاس ایٹ ایب بم سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ ہے قرآن یعنی آپ غور کیجئے کہ ایک ہی ایسی کتاب ہے جو بک آف گاڈ جو آتھینٹک ہے پرزرو ہے آج تک بہت سی کتابیں آئیں لیکن کوئی کتاب آج آتنٹک نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ پرزر نہیں ہے وہ یہ جو قرآن ہے جو ورڈ آف گاڈ ایک ہی کتاب ہے آسمان کے نیچے ایک ہی کتاب جو مکمل طور پر پرزرو ہے ویسی کہ ویسی اس میں کچھ کام آف اسٹاف بھی بدلا نہیں تو اس کو یہاں بھی دیکھیے کہ کشچن نے ہم کو راستہ دکھایا ہے کہ انہوں نے بائبل کو دنیا کے تمام زبانوں میں ترجمہ کر کے رکھا ہے لیکن انسان کی جو مانگ ہے وہ پوری نہیں ہوئی عملا یہ ہوا جو پرنٹ پریس آیا ماڈرن ترقیاں ہوئی کرسٹن نے بہت بڑا ادارہ قائم کیا اور ساتھ دنیا کی تمام زبانوں میں بائبل کو بہت اچھے طریقے سے پڑا دیا ہر جگہ ہر جگہ لائبریری میں ہوٹلوں میں اسکولوں میں کالجوں میں اداروں میں جہاں جائیے وہاں بائبل موجود ہے ہر زبان میں تو یہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دکھایا ہے راستہ ان کی کتاب چونکہ محفوظ کتاب نہیں ہے آتنٹک ورڈ آف گاڈ نہیں ہے اس لیے ویٹنگ اب کیا ہے کہ سارا جو مسلمانوں کو جو بخت طریقے سے اللہ تعالیٰ جہاں لا ہیں وہ یہی لا ہیں کہ تم قرآن کو وڈ آف گاڈ کو دنیا کی سب زبانوں میں بہت اچھا ترجمہ کرو بہت اچھی صفائی کرو اور ماڈرن کمیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہر جگہ پہ دو بطور پیشیدگو یہ بات حدیث میں کہی گئی تھی کہ کوئی چھوٹا یا بڑا گھر ایسا بچے گا نہیں جہاں وارڈ آف گارڈ پہنچا جائے یہ, یہ, یہ بات پوٹینشیل کے روپ میں کہی گئی یہ جو حدیث میں آیا ہے وہ پوٹینشیل روپ میں ہے یہ جو حدیث ہے کہ کوئی چھوٹا ایک گھر اثر نہیں پچے گا جہاں وڈ آف گاڈ نہ پہنچ جائے تو یہ پوٹینشیل یعنی ایک ایسا وقت آئے گا جب پوٹینشیل طور پر یہ ممکن ہو جائے گا کہ وڈ آف گاڈ کو یا قرآن کو ہر گھر داخ کر دیا جائے ہر انسان تک پہنچا دیا جائے تو وہی تو ہے یہ تو وہ سارے مواقع پردہ ہو گئے اور ایسے واقعات جو کمپرشن کریٹ کر کے بتایا کہ دیکھو یہ کام کرنے کا یہ کام کرنے کا اب جو ہے انسان کو ایک ہی سنگل پائنٹ سنگل پائنٹ فارمولہ ہے ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے وہ ہے قرآن کو اور سپورٹڈ لٹریچر کو تیار کر کے ساری دنیا میں پڑا دیا جائے اسی لیے ان سامنے کامیابی ہے دنیا کی بھی آخر کی بھی اصل چیز تو قرآن ہے اصل چیز تو قرآن ہے لیکن اسی کے ساتھ سپورٹڈ لٹریچر ہو ہے مثال کے طور پر سپورٹڈ لٹریچر کا مطلب کیا ہے قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس کہا گیا ہے کہ جنگ کرو پاتلو ہوم جنگ کرو تو یہاں پر یہ بتانا ہے کہ دیٹ واس ڈیو ٹو ایج فیکٹر جس زمانے میں قرآن اترا وہ زبان ٹرائبل ایٹ کا زمانہ تھا وہاں چیزیں چنٹ کی آتی تھی جنگ کے ذریعے تو لوگوں نے جب دیکھا رسول اللہ کے بھشن کو تو آپ اٹیک کیے تو بتاؤ ڈیفینس کے آپ کو جانا پڑا جنگ میں تب بھی آپ نے بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کیا کہ آپ کے مخالفین جو تھے انہوں نے آپ اٹیک کیا جنگ شہری لیکن آپ نے بہت تھی زیادہ ویژم کے ساتھ منش کیا مینج کر کے کیا, کیا؟ جنگوں کو اس اسکوش بنا دیا یہ عجیب غریب مثال ہے تاریخ میں اللہ نے جنگوں کو اسکواش بنا دیا لڑائیوں کوڑپ بنا دیا بہت بڑی مثال ہے لیکن اب جو دور ہے اب اب اس کی بھی ضرورت نہیں اب تو جنگ کا دور ختم ہو گیا اب تو جنگ کا دور ختم ہو گیا اب تو کوئی لانا بھیڑنا نہیں جنگ نہیں کرنا ہے کوئی تیر کمار چلانا ہے اب تو پیسفل طریقے سے اللہ کے پاگام پہنچانا ہے اسی کے شکل ہے کہ آپ وارڈ آف گارڈ جو ہے قرآن اس کو تمام دنیا کے زبانوں میں تیار کر کے سارے عالم تو پہنچا دے گھر گھر داخل ہو, داخل ہو جائے یہ میسج یہ ہے سبق یہ آواز یہ آواز قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے اور حالات میں بھی ہے تاریخ میں بھی ہے تاریخ کو بھی خدا نے اپنا اپنے میسج کے لیے اپنے اپنے بغام کو دینے کے لیے استعمال کیا تاریخ میں بھی تاریخ میں اس طریقے سے کہ مسلمان ساری لڑائیاں سارے کرتے کرتے دو ساتھ بیت گئی ملا کچھ بھی نہیں تو آپ تاریخ سبق دے رہی ہے اب یو ٹرن لو اپنی کوششوں کو ڈائیورٹ کرو ری پلاننگ کرو اور وہ ری پلاننگ کیا ہے ری پلاننگ یہ ہے کہ اللہ کے آغاؤ کو پہنچاؤ قرآن کو پہنچاؤ ہر گھر میں اللہ کے وارڈ آف کو داخل کر دو تو اس وقت کیا ہوگا کہ اللہ کی اصل کامیابی ہوتی ہے اللہ کی مدد سے تو اللہ کی مدد ٹوٹ پڑے گی دیکھیں جب آپ کام کریں گے اللہ والا اللہ کے بشر چلائیں گے تو اللہ کی مدد ٹوٹ پڑے گی نصرت ٹوٹ پڑے گی ولیان, ولیان سرو اللہ اب سرو جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ اس کو اپنی مدد بھیج دیتا تو یہ ہے وقت کی آواز یہ ہے آج کی بات سارے مسمانوں کو سوچنا چاہیے ری تھنک کرنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ where we مس the bus where we مس the train یعنی yani آپ نے کہاں اپنی سواری کھو دی مزے تک نہیں پہنچے کھو دی کہ آپ نے جو اللہ تعالی کا جو, جو مطلوب تھا مطلوب یہ تھا کہ آپ اللہ کی کتاب کو سارے انسان تک پہنچائیں. تو اللہ کی مدد ٹوٹ آئے گی آپ کے پاس یہی, وہی کام نہیں کیا عجیب غریب طور پر شیطان نے لوگوں کو ایک رکھا ایک لفظ قرآن کی بہربتی یہ شیتانی لفظ ہے میرے دن یا ہمارے ساتھی جاتے ہیں ادھر ادھر قرآن کا ترجمہ لوگوں کو دی, دینے کے لیے تو مسلمان وہاں کے کہتا یہ تو قرآن کی برہمتی کریں گے ان کو قرآن رہے آپ یہ شیطانی بات ہے یہ بربتی کو کریں گے یہ تو بالکل بالکل یعنی اس معاملے میں مسلمان سارے ان سارے فال فوٹ بھی دے رہے ہیں۔ یہ برہمپتی کیوں کرے گا کوئی سوچتا نہیں اب تو دنیا بھر میں ایک کوشچن آ چکا ہے کہ واٹ از اسلام کیونکہ جو مسلمانوں کے جو, جو جو طریقے ہیں ان طریقوں سے ہر طرف ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کیا اسلام رائٹ سکھاتا ہے کیا اسلام مسفٹ ہے اس دور میں کیا اسلام کے پاس ہمارے لیے کوئی پازیٹو میسج نہیں ہے یہ سوال دنیا بھر میں پیدا ہو چکا ہے تو وہ تو جاننا چاہتے ہیں اچھا یہ قرآن ہے لاؤ اس کو ہم پڑھیں گے سارے دنیا کے سامنے یہ سوال ہے کہ آخر مسلمان ایسے کیوں ہو گئے کیوں مسفٹ ہو گئے کیوں ان کو سوسائڈ میں اچھے وقت یہ تو وہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان کا جو ان کے جو کتاب ان کی جو کتاب ہے قرآن اس میں ان کیا بتایا گیا کیا تعلیم دی گئی تو جب آپ کو قرآن دیں گے تو دوڑ کر لیں گے اور اس کو اس کو اسٹڈی کریں گے جاننے کے لیے کہ قرآن نے مسلمانوں کو کیا دہن دیا ہے تو یہ شیتانی وسسا ہے بہمتی کہ قرآن کی بہمتی کریں گے بالکل چھوٹی بات ہے بربتی کیوں کرے گی وہ, تو, وہ تو اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ. وہ تو انتظار کر رہے کہ قرآن میں ہاں ہم اس کو پڑھ کر دیکھیں میرے ساتھی نے بتایا کہیں کہ ایئرپورٹ پر ایکسنس ملا ان کو تو تھوڑی سے بات اس سے کچھ ہوئی تینوں نے اپنے بائک سے قرآن کا انگلش ٹرانسلیٹ نکال کر دیا اس کو تو اس نے کہا ارے یہ کتاب یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے بھائی شو میں پڑھوں گا مطلب یہ وہی کتاب ہے جس کو سوچتا تھا کہ بھائی مسلمانوں کو, کو قرآن میں کیا تعلیم دی گئی وہی کتاب ہے یہ تو اس کو پڑھنا ضروری ہے میرے لیے تو یہ نظریہ جو ہے کہ قرآن لوگوں کو نہ دو ارب مسلموں کو کہے گئے یہ بالکل شکای نظریہ ہے یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رسول اللہ زیادہ کر کے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے اس وقت پرنٹنگ پرس نہیں ہوا تھا کتابیں چھپی نی... نہیں تھی تو ایک ہی طریقہ تھا پڑھ کر سنانا اب پرنٹنگ پریس آ ہے تو آپ چھاپ کر دیجیے ان, کا... ان کی زبان میں تجربہ کیجئے دنیا کی جتنی زبانیں ہر زبان میں تعلیم تیار کر کے شاپ لوگوں کو پہنچائی بہتی کوئی سوال ہی نہیں ہے وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ بولے آپ کو اپنی زبان میں تو اس کو پڑھیں تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس زمانے کے رسول اللہ کی دی ہوئی وزٹم کو چھوڑ دیا وزٹم تھی نان کنفرٹیشن پلاننگ ٹکراؤ کے بغیر مصروعہ بنانا وہ یہی ہے وہ دعوت ہے قرآن کو پھیلانا ہے وہی ہے دعوت اللہ قرآن کو پھیلانا یہ تو ہے نان کنفیڈریشن پلاننگ اس کے لیے آپ کو انسان سے محبت کرنا ہوگا انسان سے نفرت کو چھوڑنا ہوگا بم کلچر کو چھوڑنا ہوگا گن کلچر کو چھوڑنا ہوگا تب وہ ماحول بنے گا کہ جب لوگ نارمل طریقے سے قرآن کو پڑھیں کسی اسکول کالج میں فرض کے وہاں جن چل رہی ہو تو پڑھائی کیسے ہوگی وہاں پر تو دنیا میں اگر مسلمان مم بار رہے ہوں سساج بم کر رہے ہو تو اس, اس ماحول کو ختم کر رہے ہیں جس میں آدمی خدا کی کتاب کو پڑھے تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اور نے وہ راستہ دکھا ہے کہ سب سے کام یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے قرآن کے ترجمے تیار کرو ہر زبان میں اچھی چھوائی کے ساتھ اور اس کو پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ لیکن اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ نفرت کو تشدد کو جنگ کو بم کو, کلچر کو چھوڑ دیں تاکہ وہ ماحول بن رہے جبکہ آدمی قرآن کی کتاب کو پڑھے اور سب دے تمہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکور کو اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو یاقل دے کہ وہ پیغب اسلام کی وزڈم کو دریافت کریں اور اپنی پلاننگ اپنے کام کی پلاننگ رسول اللہ کی کے پتا ہی وزڈم کے مطابق کریں جس کو, کو میں نے ایک لفظ یہ سمجھا ہے نان کنفرنڈینشل پلاننگ یہی سب سے بڑی بات ہے جو مسلمانوں کو جاننا چاہیے اور دنیا کے لیے وہ رحمت بن جائیں گے اگر یہ تیرے اختیار کریں تو مسلمان دنیا کے لیے رحمت بن جائیں گے السلام علیکم ورحمتہ اللہ So, we'll be starting with the question-answer session now. Uh, all the online viewers are requested to send the questions on info at cpsglobal.org. People are watching it on Facebook. Uh, one request, please mention your location when you post your question on the comment section. Mulanas, uh, before starting the question, do you want comments before starting the comment is sent from Dubai. آفاق انصاری صاحب نے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب آپ کے شبد شہد گھولتے ہیں انسانی روح میں جزاک اللہ شبانا انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے نان کانفنٹیشنل پالیسی از سپر وزڈم مولانا اقبال امری نے چینئی سے لکھا ہے مولانا آج ہی اچھے طریقے سے جان سکا ٹکرانے کی, کی پالیسی رسول اللہ کی سنت نہیں ہے محتاب احمد صاحب نے دھامپور سے لکھا ہے مولانا صاحب آج جو لوگ خاموشی سے سی پی ایس کے مشن کا کام کر رہے ہیں وہ اس حدیث کا مزداق نظر آتے ہیں جو آج آپ نے کلاس میں بتائی اللہ بہتر جاننے والا ہے جزاک اللہ کشمیر پاکستان سے لکھا ہے مولانا انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا یو ہیو چینجڈ مائی مائنڈ سیٹ پیس بی اپون یوشن اب سوال لینا چاہیں گے مولانا پہلا سوال بھیجا ہے حامد صاحب نے کولہاپور سے انہوں نے لکھا ہے مولانا یو سیٹ دیٹ سبر از نان کانفرنٹیشنل پلاننگ مائی کوشچن از واٹ وڈ بی دا ٹائم لائن فار مینٹیننگ ایز سبر کاڈ بی فور انفائنائٹ پیریڈ دیکھیے سبر جو ہے کہ اہمیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے آپ دیکھیں وہ سامان بے سبھی تو کر رہے ہیں دو سو سال سے کیا ملا بیسک بات ہے کہ سبر ہی اولڈلی آپشن ہے دوسرا آپسر ہی نہیں رہی. دوسرا آپسر خون خرابہ ہوا بلڈ سوسائڈ وارمنگ یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ صبر کب تک کیونکہ صبر کے سب کو آر نہیں ہے آلریڈی کب تک کی بات آلریڈی مسلمان سارے دنیا کے صبر چھوڑ کر کے ٹکرا کا راستہ اختیار کی گئے مثلا فلسطین میں دیکھیں فرسٹ ایئر میں اتنی لمبی بدت سے لڑائی تو ہو رہی ہے بم مار رہے ہیں ملا کیا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق سب از اونلی آپشن کوئی ٹارگٹ ایسا بنائیں آپ کو وہ مل جائے تو سب ہوا نہیں تو پھر ہم سب چھوڑ کر لڑیں گے وہ لابھ لینے کے خلاف ہے مشر میں لڑائی اتنی لمبو سے بلا کچھ نہیں فلسطین میں لڑائی اتنی سے بلا کچھ نہیں کشمیر میں لڑائی اتنی لمبی دس ملا کچھ نہیں پاکستان میں لڑائی لڑائی جائے بلا کچھ نہیں تو ادر ادر شبر جو لوگوں کو نظر آتا وہ تو اس کا اس کا تجربہ کر چکے ابھی کرنا تھوڑی باقی ہے اب تو مسئلہ ہے یو ٹرن لینے کا یعنی صبر کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ تو کر چکے آپ اب ویٹنگ لینے کا وقت ہے دوبارہ یہ جی جان لیجئے جی کہ اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق صبر از دا اونلی آپشن اور صبر کا مطابق نان کنفرٹل پلاننگ ٹکراؤ کے بغیر اپنے عمل کا منصوبہ بنانا بنانا اگلا سوال بھیجا ہے مس شبانا انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے کرسچئنز آفٹر دا کر جاپنیز آفٹر دا second world war ریسڈ and left دی پاتھ آف وائلنس سو وائی مسلم کانٹ اڈاپٹ دا پیسفل وے اینڈ دیر مشن از داوا work اینڈ دی میسج آف قرآن کین اونلی بی کنویڈ ود لو اینڈ پیس دیکھیے یہ ذمہ داری ہے ہمارے علما کی ہمارے علما نے ایک بہت ہی بڑی غلطی کر رکھی ہے وہ غلطی ہے جہاز فتح شیخ افزاد یہ اسلام میں ہے ہی نہیں جہاز فتح شیخ آفزاد یعنی لڑو برو شہید ہو جاؤ اور ہورو کو تمہارے استقبال کریں گی یہ نظریا بنا کہ لڑو بڑو اور اس کا نام رکھا ہے شہید ہو جاؤ اس کو جا کے تو کو استقبال کریں کہ عشق کو کہ انہوں نے نجر بنایا جہاد فتح سے کا اب وہ ہے ہی نہیں اسلام میں ہرگی زرگی نہیں کہ جہاد فتح سے کافجات اسلام میں ہے جہاد فتح شخصم پازیٹو ریزلٹ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہجرت نہ کرتے لڑائی لڑتے مکہ میں اپنا وطن نہیں چھوڑتے لڑتے رہتے اسلام میں لڑائی فدر سے لڑائی ہے ہی نہیں یہ تو حرام ہے آرام ہے نہ رسدان نے ایسا کیا نہ قرآن میں ایسا ہے نہ عقل سے نہ, نہ دین سے اس کا تعلق ہے سارے علماء کی سب سے بڑی غلطی اس دور میں یہ ہے کہ انہوں نے امت کے اندر جہاد سے کا جہاد کا نادیہ شامل کر دیا اب لوگ لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور پھر ایسے زمانے میں لڑ رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کا خاتمہ کر گیا تھا اب یونیورسل ڈار بن گیا ہے کہ کسی کو لڑائی کا حق نہیں ہے جس کو اختلاف ہو وہ یوناٹیڈ میں جائے جان یونیورسل ڈار یہ سب کس لیے ہوا تاکہ اب مسلمانوں کے لیے ماحول یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا اس لیے کہ مسلمانوں کو پیسفل تباور کے محول محول ملے پیسفل دعا کے لیے ماحول ملے وہ کیا اللہ تعلق اب اس پیسفل دعا کا ماحول استعمال نہیں کر رہے ہیں. پھر سوسائٹی وارمنگ یہ سارے علما کی غلطی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے فتوی دیے لیکن اس کا فتوا کوئی دے نہیں رہا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے اب تو پیسفل دعا ورک کروا کو چپ ہے بڑے بڑ بڑے فتوی دیئے ویسے انڈیا میں پانچ سو اولمان نے فتوا دیا تھا کہ انگریز سے لڑو جاسو صاحب کرو فائیو ہنڈریڈ اولمان اب کیوں نہیں فتوا دیتے اب کیوں کہ وہ فتوا غلط تھا ہمیں جو کام کرنا ہے وہ پیسفل تھا ورک قرآن کو پلانا یہ کیوں نہیں فتوا دیتے بات میرا یعنی میں جو جانتا ہوں وہ اس صورتحال اس اس ہے جی مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے دو کامنٹ پڑھنا چاہیں گے پہلا کامنٹ بھیجا ہے تاریخ بدر صاحب نے لاہور پاکستان سے انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب یو مینشنڈ اٹ کریکٹلی دیٹ دا ہول ولڈ از لکنگ فار اینڈ آلٹرنیٹو اینڈ دیٹ آلٹرنیٹ از داوا ورک اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ قرآن ان the ہول world دس از دا نیڈ آف دی آر وی لرن ٹو دیٹ رسول اللہ پلاننگ واز Non-confrontational. Mulana, our Dawah team from Pakistan will avoid any confrontation and make Quran distribution our prime objective. Jazakallah. Mashaal. Mulana, dousra comment bheja hai. Kamti uh, Naakpur se Muhammad Irfan Rashidi sahab ne. Unnohne likha hai. Today's talk is an eye-opener for ummat-e-muslimaan. Non-confrontational planning is a result-oriented planning. It works from family level to international level. Jazakallah, Mulana sahab. Mulana, the next question is, Tayyab Mustafa sahab. He didn't write the location. His question is, As we all know that Islam is the best religion of the world, why is it that Muslims are the worst followers? دیکھیے بیسٹ کا لفظ بالکل غلط ہے جب قرآن میں یہ لفظ نہیں حدیث یہ لفظ ہے تو آپ کیوں سوار اور کرتے ہیں؟ اس, سے اس سے آتا فار پرائڈ کا نظریہ یا آپ کہتے ہیں بیسٹ ریجنڈ کہ ہم بیسٹ کمیونٹی ہیں ہمارے پاس بیسٹ ریلیجن ہے اس سے آتا ہے نفرت دوسرے انسانوں سے دوری وی این دیر کانسپٹ آپ صرف یہ کہیے کہ اللہ کا محفوظ دین یہ کہیے ہر کے ہر کے بس لفظ استعمال نہیں کیے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ میں گناہ سمجھتا ہوں اس کو گناہ اس لیے کہ جو لفظ اللہ نے رسول اللہ نے استعمال نہیں کیا وہ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ تو لوگوں کا زبان ہے جو ڈبیٹ کرتے ہیں یہ ڈبیٹرس کی زبان ہے یہ رسول اللہ کی زبان نہیں یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اسلام اللہ کا محفوظ دین ہے بس اب سوال یہ کہ مسلمان کیوں اس کو فالو نہیں کر رہے تھے سب سے بڑی غلطی میں نے دیکھ علم کی ہے انہوں نے مس لیڈ کیا مسلمانوں کو جو وقت تھا دعوت کا کہا کہ جہاد کرو اس زبان میں ایک نیا فرامنا آیا تھا نیا فرامنا. ایک طرف آزادی پرنٹنگ پریس مارڈن کمیونیکیشن اور دوسری طرف دنیا میں لوگ یہاں سماج آنے لگے عالمی تجارت کے ذریعے اور ٹوریزم کے ذریعے مختلف ذریعوں سے ایک وہ ہوا ساری دنیا میں آبدرا مبلیٹی مبلیٹی مبلیٹی اس کو مدھو آپ کے دروازے پہ آ گیا مدھو آپ کے دروازے پہ آ گیا تو دوڑ و دعوت کے لیے دوڑ و دعوت کے لیے یہ وقت تھا علماء یہ فتوا دیتے علماء یہ فتوا دیتے کہ دوڑو دعوت کے لیے فتوا دیتے کہ دوڑ و کے لیے ساری ذما علما کی منت دی امت کو بیس لیٹ کیا مولانا اگلا سوال اجمیر سے کیا ہے ڈاکٹر سفینا تبسم نے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دی کرائیٹیریا آف سکسیس فار اینی پلان ہاؤ کین وی اس ویدر آر پلان واز سکسفل اور ناٹ دیکھیے مٹیریل کا ہے کہ آپ ایک, ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں ایک فیکٹری بنانا چاہتے ہیں ایک ایک بریج بنانا چاہتے ہیں اس کی سکس کا کرایہ دوسرا ہے مٹیریل گولڈ میں سکس کا کرایہ دوسرا ہوتا ہے لیکن جو جو پلاننگ ہوتی ہے اللہ کے مشن کے لیے اس کا اس کا دوسرا ہوں قرآن عید الحسن دو میں سے ایک کام ہے بھی یعنی یا تو آپ کو یہ کریڈٹ ملے گا اللہ کے ہاں کہ تم نے اللہ کا دین پہنچا دیا لوگوں کو یا تو ملے گا جو سلحان نے حضرت اللہ میں کہا تھا اللہ بلخ تو کیا میں نے پہنچا دیا یہ سرف آر ایس کے لحاظ نہیں تھا یہ فرشتوں کے لحاظ تھا تو آپ فرشتوں نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا ہاں پہنچا دیا تو دعوت اللہ میں دیکھیے ایک معیار یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک اللہ کا دین بغیر بدلے ہوئے پہنچا دیا دیٹ از گریٹ سکس دوسرا یہ کہ لوگوں نے قبول کیا ہو اور وہ ایک نیا دور آئے انقلاب آئے وہ, وہ بھی کامیابی ہے لیکن دونوں ہی دو ایک ہی درجے کی کامیابی لوگ اگر قبول کریں تب بھی کامیابی نہ قبول کریں تو بھی داعق کو یہ کامیابی مل گئی کہ اس کو فرشتوں کے ریکارڈ میں آ گیا کہ انہوں نے اللہ کا دین سارے انسانوں تک پہنچا دیا مولانا اگلا سوال لینا چاہیں گے جو بھیجا ہے محمد بلال شفی صاحب نے کلکتہ سے مولانا آپ کا ایک آرٹیکل آیا تھا الرسالہ میں نومبر دو ہزار سولہ میں اس کا ہندی ترجمہ کر کے بھیجا ہے اور اپنا سوال پوچھا ہے ان کا وہ ہندی ترجمہ پڑھنا چاہیں گے انہوں نے لکھا ہے جو ٹائٹل ہے وہ ہے اپنے اتنی سنسکار کی نماز لکھا ہے کہ دلی میں ایک مسلمان کی موت ہوئی اتنی سنسکار کی نماز پڑھنے کے بعد ان کو ایک ستانی قبرستان میں دفن کیا گیا میرے ساتھی نے بتایا کہ وہ اس نماز میں شامل تھے نماز شروع ہونے والی تھی تو ان کے پاس کھڑے ہوئے ایک مسلمان نے پوچھا فرض کی نیت کروں یا سنت کی انہوں نے کہا کہ خود اپنے انتم سنسکار کی نماز کی نیت کرو اس آدمی کو حیرانی ہوئی بات کو انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ کسی کے مرنے پر انتم سنسکار کی نماز پڑھنا صرف ایک رسم نہیں وہ ایک بہت بڑی سچائی کی یاد کرنا ہے میرا سوال مولانا یہ ہے کہ عورتیں ایسا تسکیہ کیسے کریں گی ان کو تو جنازے کی نماز میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملتا اس کے بارے میں بتائیں جی, امتم سنسکار کا لفظی اسلام کے مطابق نہیں ہے. وہ اتم سنسکار کہاں ہوتا ہے وہ تو اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا جانا ہوتا ہے انتیم سنسکار کیا یہ مس لیڈنگ ٹرم ہے اسلام کے لحاظ جی. اتم سنسکار مسلیڈنگ ٹرم ہے اس کا کہ انسان ختم ہو گیا اب اس کا کچھ رسم ادا کر دو کس طرح ختم نہیں اسلام کے مطابق مرنے کا مطلب ہے کہ آدمی اس دنیا سے دیکھ دوسرے نام چلے گیا تو اریلیونٹ ہے یہ لفظ ہے میں وہ شاید یہ ہے کہ نماز جنازہ اس بات کی یاد جانی کہ تمہارے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے جی. انتم سنسکار نہیں ہے وہ. کہ وہاں جو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے وہ یاد کریں کہ اسی طرح ہمیں بھی مرنا ہے ہمیں بھی قولا جانا ہے ہمیں بھی آخر میں پیش ہونا ہے ہمیں بھی اللہ کے سامنے جانا ہے یہ یاد کرنا جی لا. جی تو مولانا اس میں عورتیں کیسے شامل ہو سکتی ہیں وہ یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ کیسے تسکیا کریں گی کیونکہ ان کو تسکیا شامل شام کر گھر میں جو کوئی مرنے کے انتظار کریں گے تسکرے کے لیے یہ کوئی سی بات ہے جی کسی کے بارے تو اب ہمارا ہوگا صبح شام کرنا ہے تسکیہ یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے جی پرانا اگلا تسکیا تو صبح شام رات دن ہوتا ہے قرآن میں ہے کہ وہ اسکر اللہ کا یہ بڑھیا سر البران میں سوتے اٹھتے جاگتے کروٹ لیتے ہوئے ہر رما تزکیا تسکیا یہ نہیں کہ قابرستان میں کھڑے ہوتے تسکین یہ تسکیہ کا تصوری بالکل صحیح نہیں ہے مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا یعقوب امری نے بھیجا ہے دلّی سے انہوں نے لکھا ہے مولانا سیکرٹ بہائنڈ سکسز آف پروفیٹ محمد واز نان کانفنٹیشنل اپروچ دس از فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہیو ہرڈ سچ ایکسپلینیشن فرام اینی ون اللہ مولانا صاحب فار انائٹنگ آل آف اس اگلا سوال تاریک بدر صاحب نے لاہور سے کیا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا دا حدیز ڈیٹ یو مینشن ان دا بگنگ آف یور ٹوڈیز اسٹاک دٹ وی آل ہیو ٹو ٹیک آر شیپ گوڈس اینڈ مائیگریٹ سم اسکالرز انٹرپریٹ دیٹ کرنٹ ٹائم از دیٹ ٹائم اینڈ دیٹ وی شوڈ آل موو ٹو آئسولیٹڈ پلیسز ٹو سیو آر ایمان what is your comment on this دیکھیے یہ بالکل غلط ہے انٹرپریٹریشن مور غلط ہے اس لیے کہ دیکھیے پھر نے یہ بات کہی تھی صحابہ سے تو صحابہ نے کیا کیا, کیا وہ چلے گئے سب جنگلوں میں میرے علم کے مطابق کوئی ایک صحاب جگہ میں نہیں گیا تو جو صاحبہ نے کیا وہ ہے اس کا انٹرپریٹریشن وہ کیا, کیا انہوں نے اس وانے میں دیکھے آپ پڑھی تاریخ کو کچھ صحابہ وہ تھے جو گھر میں بیٹھ گئے اپنے گھر میں بیٹھے بات گھر میں کھول دیا کچھ صحابہ ایسے تھے جو گھر میں بیٹھ گئے لوگ آتے تھے ان کو ہاتھوں بتاتے وہ تو کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں مدرسہ بنا لیا اور لوگوں کو سکھانے لگے کچھ صحابہ کہتے وہ تجارت کے نکل گئے ملکوں ملکوں میں تجارت کمانی کیا تھے تجارت کرے گا تبلیغ کریں گے تعاط کریں گے تبلیغ کریں گے انڈیا میں بھی تاز رہا آپ جانتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں چلے گئے صحابہ اور تابین دونوں ایشیا میں افریقہ میں حتیٰ کہ یورپ تک پہنچ گئے تو جو کیا انہوں نے وہ ہے اس کا انٹرپرٹیشن جو نہیں کیا وہ کیسے ہو جائے گا آپ غور کیجیے کہ کون صحابی تھا جو رسول اللہ کے حدیث کو سن کر چلا گیا جنگل میں کو ایک بھی صحابی، صحابی نہیں میں وہ سائپرس گیا سائپرس سائپرس میں وہ آج بھی ایک قبر ہے آج بھی, آج بھی ایک قبر ہے وہ قبر ہے ایک صحابیہ کی ایک صحابیہ قبر ہے تو ایک گروپ گیا تھا وہاں سے وہ سمندر کے سے گیا وہ دعوت کرتے کے لیے وہ سافرٹ پہنچ گیا ایسی حج میں پہنچے ترکی میں پہنچے شام میں پہنچے افریقہ میں ایشیا میں یہی لوگ تو نکل گئے ہی تو یہ لوگ تو نکل گئے ہی جو تو صحابہ نے اور تابعین نے اس حدیث کا مطلب جو لیا وہ یہ تھا کہ چکرا کو چھوڑو اور ٹکراؤ سے باہر جو میدان ہے وہاں جو کام کرو تعلیم میدان دعوت کا میدان نصیحت کا میدان وہی گسو گئے لوگ تو وہی اس کو مطلب بنے گا یہ تو خود ساختہ مطلب ہے کہ جا کے بسو یہ تو بالکل ایسی ایسی تشریح بتانا تو میرے اندر گناہ ہے مس لیڈ کرنا ہے لوگوں کو مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو اشفاق شاہ, شاہ صاحب نے کشمیر سے کیا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب پلیز ایکسپلین ٹو می واٹ از دا بیسٹ ڈیفینیشن آف پولیٹیکل اسلام ایف دی اسلامک ہسٹری از نان کانفرنٹیشنل دین واٹ میڈ دا وکٹری آف مکہ پاسبل پلیز گیو یور ویوز آن دس دیکھیے یہ سب جھوٹے الفاظ میں جیتتے ہیں لوگ مکہ کی... فتح کہاں فتحی تھی بتائیے سارے لوگ اسلام داخل ہو گئے یہ تھوڑے فی دفاع کیا رسول نے کوئی مکہ حملہ کیا تھا یعنی کیسے یہ سب باتیں کیسے بولتے ہیں لوگ یہ تو یہ تو بے نزدیک اللہ کے پکڑ والی باتیں ہیں رسول نے کب مکہ حملہ کیا تھا کب قبضہ کیا تھا, قبضہ کیا تھا؟, قبضہ کیا تھا؟ اور قرآن میں سورہ یوسف میں جو قصہ ہے کا اس کو آسر خان بتایا گیا بیسٹ اسٹوری بیسٹ بیتڈ تو حرت یوسف جو پاغبر تھے کیا انہوں نے لڑائی کی تھی بادشاہ سے بادشاہ کے بادشاہ کی یعنی اتارٹی کو تسلیم کر کے انہوں نے ملک میں کام کیا یہ ہے بسٹ کہ جو, جو اتارٹی ہے اتارٹی کو تسلیم کرو تصیب کر کے کیا ہوگا کانفیڈریشن سے بچ جاؤ گے تم اور پھر کام کو موقع ملے گی یہ تو یہ تو پولیٹیکل اسلام تو بلا شبہ بیدتی اسلام ہے بدتی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں پولیٹیکل اسلام کا لفظی نان اسلامک ہے پولیٹکل اسلام پولیٹیکل اسلام کا لفظی نان اسلامک ہے جو لوگ اس پر جیتے ہیں انہیں توبہ کرنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا پکڑ پکڑ جائیں گے تو کیا جواب دیں گے تم کو کہا تھا کہ جو لب نہ قرآن میں نہ آدیش میں تمہیں کیوں سوال کیا اس کو پولیٹیکل جی. اسلام جی جی جی مولانا بالکل کلیئر ہے مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو مسٹر اجے دی نے دلی سے بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا یو میرٹ کلیئر دٹ پروفیٹ آف اسلام آلویز پریکٹسڈ نان کانفنٹیشنل اپروچ And this was the reason for his success. But in today's time, people who avoid confrontation are considered as weak personality. So, confronting, proving your point, winning a debate, fighting for oneself and others are considered as great qualities. Mulanasa, what is your opinion on this? What is your opinion on this? <coughs> مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں جو کانفنٹیشن اپروچ ہے جیسے ڈیبیٹس یا اپنے لیے لڑنا دوسرے کے لیے لڑنا اپنا پوائنٹ کو پروف کرنا اس کو اچھی کوالٹیز مانا جاتا ہے تو آپ نے جو آج کہا نان کانفنٹیشن اپروچ سے ہی سکسس ملی وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نان کانفنٹشنل اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو ویک پرسنالٹی مانا جاتا ہے دیکھیے یہ تو گالی کا لفظ ہے ویک پرسانی کا گالی دیتے ہیں ان کو ابیوز کرنا ہے دیکھیے یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ ریزلٹ از دالی کرائٹیرئن یہ طریقہ وہ طریقہ ہر طریقے کو آپ دیکھیے جج کیجیے ریزلٹ کے حساب سے مسئلہ انڈیا میں دیکھیے لڑائی کی لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کیا لوڈ, کیا اولما نے کیا سو چودہ لیکن لڑائی آزادی آزادی کے طریقے سے یعنی سا کے ذریعے سے تو ان ایوری کیس یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ ڈبیٹ سے اور بحث سے صرف کیا ہوتا ہے نفرتیں بڑھتی ہیں دوری بڑھتی ہے لیکن پیسفل جو طریقہ ہوتا ہے اس محبت بڑھتی ہے مقصد حاصل ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان سب لوگوں نے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سب لوگوں نے کیا کیا کرائیٹیر کا بدل دیا کرائیٹیر جو ہے وہ ریزلٹ ہے ریزلٹ اگر سبھاش جادر بوس سے ریزلٹ نہیں نکلا تو ہم غلط کہیں گے اس کو اور گاندھی کے طریقے سے ریزلٹ مل رہا تو صحیح سمجھ کہیں گے اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کوئی بھی چیز کو جج کرنے کے لیے آپ چاہے ہوم فرنٹ ہو گھر میں اور مرد انشور بیبی ٹکراتے ہیں تو دیکھیں ریزلٹ کا نکلتا ہے اور ٹکرا نہ کریں تب کیا نکلتا ہے رزلٹ تو ہر کیس, ہر کیس میں ہر کیس میں ہر کیس میں آپ ہمیشہ ریزلٹ کو تلاش کیجیے ریزلٹ پازیٹو ہے تو صحیح ہے ریزلٹ پازیٹو نہیں تو صحیح نہیں ہے Is it clear? جی جی مولانا بالکل کلیئر है مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے بھیجا ہے فیروز صاحب نے, نے لکھا ہے مولانا موسٹ آف دا مسلم لو ان پاسٹ پرائڈ وائل یو ہیو آلویز مینٹین دیٹ پرائڈ از دا بگیسٹ کلر اینڈ ماڈیسٹی از دا بگیسٹ ورچو اینڈ دیٹ گاڈ لوز ماڈیسٹ پیپل مائی کوشچن از ہاؤ ڈو یو مینٹین یور ماڈیسٹی دیکھے آدمی اگر اپنے آپ کو ڈسکور کرے تو بارڈر سے تک پہنچے گا وہ لوگ اپنے کو ڈسکور نہیں کر پاتے ہوا میں جیتے ہوا میں ہوا میں جیتے اسے بارش نہیں آتی آج ہی میں سوچ رہا تھا کہ اگر خدا کی طرف سے آکسیجن سپلائی نہ کیا جا چوبیس گھنٹے تو کیا حال ہوگا کھیتوں میں گندا نہ ہو گئے تو میرا کیا حال ہوگا پانی نہ برسا تو بڑا کیا حال ہوگا سورج نہ نکلے تو بڑا کیا حال ہوگا تو ہر چیز جو آپ سوچیں گے ماڈرس ہی منع ہوگی آپ کے اندر کہ میں تو کچھ بھی نہیں یہ تو جو لوگوں کا فخر آتا ہے فخر وہ اس لیے آتا ہے کہ سوچتے ہی نہیں سوچتے ہی نہیں سوچتے ہی نہیں یعنی آج ہی صبح بتاتا ہوں میں آپ کو آج ہی کی صبح آج ہی کی صبح میری آنکھ میں کوئی پرابلم پیدا ہوا میں بہت دیر تک سوچتا ہوں کہ اگر میں اندھا ہو جاؤ تو کیا ہوگا تو میں ہماری بیٹی جو ہے انہوں نے ٹرین کیا ڈاکٹر سکینا کو جو اجمیر میں اسے دعا پوچھی تو سوچ, سوچیے سوچیے سوچیے تو کیا ہوگا آپ کو مارسی آئے گی نہ سوچیں گے تو اٹھا اٹا ہوگا Is it clear? Yes. So, we will uh, end uh, today's session. We will be back next Sunday, same time. Thank you.